تم فرماؤ اے کتابیو اسی کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لی اللہ کے سوا پھر اگر وہ نہ مان تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں